بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم الدرس العشرونہ بیسوہ سبق الابو باپ کم صورتا حفظت یا بشیرو اے بشیر تم نے کتنی صورتیں حض کی بشیر بشیر حفظت صورتا واحدتا میں نے ایک صورت حض کی الابو باپ و کم صورتا حفظت یا عمرو اے،, اے عمر اور آپ نے کتنی صورتیں یاد کی ہیں عمر و عمر انا حافظ تو میں نے دو صورتیں حفظ کی یاد کی یا ترجمہ کریں گے میں نے دو صورتیں یاد کی ہیں معاویہ تو معاویہ یا آباتی ابا محترم ابا جان جا الوما یا ابی اور یا آبادی میں یہی فرق ہے یا آبادی میں عقیدت اور احترام کے جذبات شامل ہو جاتے ہیں جا ال یوم مدرسان جدیدانی آج دو نئے استاد آئے احدہ لالفق ہی ان میں سے ایک فقہ کا الآخرالحدیثی اور دوسرا حدیث کا ہے بشیر بشیر یا ابادی اے میرے پیارے ابا جان قراۃ الوم کلیم سعینِ جدید السعین سی حادل کتابی میں نے آج دو نئے لفظ پڑھے ہیں اس کتاب میں ماہما وہ دونوں کیا ہیں بشیرن بشیر البشیر ہما المشتو والمخدتو وہ المشتو ہے اور المخدتو ہے المشتو کہتے ہیں کنگی کو اور المخدتو تکیہ المخدتو یہ لفظ ہے خدن سے خدن کا معنی ہوتا ہے رکھتار تو المخدتو کا معنی رکھتار رکھنے کی جگہ یعنی تکیہ اعرفت معناہما کیا آپ نے ان دونوں کا معنی جان لیا ہے نعم جی ہاں سألت المدرسہ میں نے استاد سے پوچھا فاشرحالی معناہما تو اس نے تشریح کر دی میرے لیے ان دونوں کے معنی کی ایکسپلین کرنا شرحات انہوں نے وعدے کر دیا میرے لیے ان دونوں کا معنی. میں اب یا اس وقت بازار جا رہا ہوں کیا تم کچھ چاہتے ہو ارید و میں ایک کاپی چاہتا ہوں نوٹ بک ہندی دفترانی میرے پاس دو کاپیاں ہیں دو نوٹ بکس ہیں وہ اریدو دفتاری آفارعینی اور مجھے دو مزید دو اور کاپیاں چاہیے بشیرن بشیر اندی ملفانی میرے پاس دو چھوٹی فائلیں ہیں وید ملفعین کبھی رعنی اور مجھے دو بڑی فائلیں چاہیے اور میں چاہتا ہوں یعنی مجھے چاہیے العبو والد من مین عین الجمیلو ظلم ذلع نی یا بشیرو من عین ال کہاں سے ہے تمہارے لیے ہادل قلم الجمیلو یہ خوبصورت قلم ترجمہ کریں گے بامحاورہ یہ خوبصورت قلم آپ کے پاس کہاں سے آ گیا ہے ذلع دو رنگوں والا اے بشیر اشتہ اسے میں بکم بکم کا خریدا ہے اشتہ بر نی میں نے اسے دو ریالوں میں خریدا ہے و نمشق تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک عجیب عن اصل عطل آتی آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجیے کم صورت حافظ بشیرن حفیظہ سورتَََََََََََََََ واحد بكم صورتن حفيظہ عمر حفيظہ صورتعينى بکم اشترا ملا كر پڑھيں گے بکم اشترا بشير ان القلمہ بکم اشترا بشير الكلمہ بشیر نے قلم كتنے ميں خريدا اشترا بريعلععینى نمبر دو تأمل ما یلی مايلى مندرجہ ذيل پہ غور كيجيے المرقو المنصوب و المجرور جا المدرسو المدرسو یہاں حالت رفع میں ہے یا کہہ لیجیے مرخوب ہے کہ وہ فائل ہے المنصوب و رعیت المدرسا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے الى حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے جا المدرسانی رعیت المدرسا نی رعیت المدرسابل مدرس نیچے آنے والا اسم کا چونکہ نون گروپ سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اس میں ان اسموں میں آ, حرکت نہیں ہر تبدیل ہوگا سمرین رقم ثلاثہ مشکل نمبر تین عجیب عن الاسئلہ تلعاتیتی آنے والے سوالات کا جواب دیجئے مستعملاً المستنع استعمال کرتے ہوئے تصنیعہ کو کم اخلقا آپ کے کتنے بھائی ہیں لی اخوانی کم کتاباً اندکا آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں اندی کتابانی کم طالباً جدیداً جا الیوم آج کتنے نئے طالب علم آئے ہیں جا ال یوم جدیدانی کم درسن بقی یا فل کتابی کتاب میں کتنے سبق باقی رہ گئے ہیں بقی فیل کتابی درسانی کم طالبا خرج من الفصلی کلاس سے کتنے طالب علم نکلے ہیں خرج من الفصلی طالبانی یوں بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کلاس سے کتنے طالب علم نکلے کم رجلاً فی الحادثی حادثے میں ایکسیڈنٹ میں کتنے آدمی مرے ہیں ماتا فی الحادثی رجولانی تمرین رقم اربعہ مشق نمبر چار عجیب آنی الاسئلہ تیل آتیتی مستعملن المسننہ آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجئے استعمال کرتے ہوئے تصنیعہ کو کم لوگتا تعریفو آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں اعریفو لوگا تینی کم صورتا حفیظ تی یا مریمو کتنی صورتیں آپ نے یاد کی اے مریم حفیظ تو صورت اینی کم رسالتن کطب تھا یا احمد اے احمد آپ نے کتنے خط لکھے کتب تو رسالت نی کم حیطن قتل تھا یا امی اے میرے چچا آپ نے کتنے سمپوں کو مارا قتل تو حیطنی کم دفتر اشتارعی تھا یا اخی اے میرے بھائی آپ نے کتنی کاپیاں خریدیں اشتارعی تو دفترعی نی کم سعالن سعل قلمدر رسو کتنے سوال آپ سے استاد نے پوچھے سعل نیلم رسو سعلعینی سالانیلم رسو سعلعینی کم ساعر رعیط فل مثاری آپ نے ایئرپورٹ پہ کتنے جہاز دیکھے رعیط فلماری طعینی کم مندیلن غصلت اخت کا آپ کی بہن نے کتنے رومال دھوئے غسلت مندیلئینی کم مشتن تری آپ کو کتنی کنگیاں الا سریدانی نمبر پانچ عجیب انل آس مسامل المسن آنے والے سوالات کا جواب دیجیے استعمال کرتے ہوئے وکم ریالن اشترعی تھا ہا وکم ریالن اشترعی تھی ہاض ہل مجلتا یا آمین تُ کتنے ریالوں میں آپ نے یہ رسالہ خریدا ہے اے آمنا بکم ریالن اشترعی تھی ہاض ہل مجلتا یا آمن سو آپ نے اے آمنا کتنے ریالوں میں یہ رسالہ خریدا ہے اشترعی تو ہاض ہل مجلطہ بریالئینی بکم دولارن اشترعی تم ہاض ہل یا اخوان بکم دلارن کتنے ڈالرز میں اشترعی تم الازرارہ تم نے خریدے ہیں یہ بٹن یا اخوان اشترعین ہادل ازرارا بھی دولارئینی بیکم روبیتن اشترعی تن ہادل مشتا یا اخواتی تم نے کتنے روپئے میں یہ کنگا خریدا ہے اے میری بہنوں بکم ہن ہم کہیں گے اس کا جواب دیتے ہوئے اشتہ رئینا ہادل مشتا بیکم جون اشتارئی تی یا اممی کتنے پاؤنڈ میں یہ آئینہ خریدا ہے آپ نے امی اشتارئی تو ہادہ مر آتا بھی جونئی ہے کتنی زبانوں میں کتب تل عنوانہ آپ نے لکھا ہے ایڈریس پتا الزدر فی لفافے پر یا علی علی بلوغنی من کم بابن کتنے دروازوں سے خاراجت اللہ من کلیتی طلبہ کالج سے نکلے خاراجت اللہ منل کل بابئی نی الا کم سعید علیب تم کتنے میڈیکل اسٹور پہ گئے اے حامد رحب تلا سعید فی کم صحیح فطن قور اتحاد خبراں کتنے اخبارات میں کتنے اخباروں میں آپ نے یہ خبر پڑھی ہے قور اتو حی صحیف جامع درست آپ نے کتنی یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے درستی کم جامع فی بلادی کم تمہارے علاقے میں تمہارے ملک میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں فی بالا جام آسانی یہاں جامنی نہیں آئے گا فی بالا جام وکم ریالن وکم دونوں طرح صحیح ہے تمرین رقم چھے. سن خطن. ان الفاظ کو تثنیہ بنائیے جن کے نیچے خط ہے جن کے نیچے لائن ہے یعنی خط کشیدہ الفاظ کا تثنیہ بنائیے فی بیچا ہمارے گھر میں ایک فریج ہے بیل کہتے ہیں گزشتہ رات کو میرے گھر میں گزشتہ رات ایک چور داخل ہوا داخلہ بارحطہ برید برقی میں نے مکتب البرید کہتے ہیں پوسٹ آفس کو میں نے پوسٹ آفس میں داخانے میں آپ کا ایک ٹیلی دیکھا برقی گرام رعیت مکتبل برید برقی یعنی سشتری مِنْ من ہادی میں اس کپڑے کا ایک میٹر خریدوں گا ستری مترئین من ہادل کماشی الکماش ان کپڑا ربح ابیجن میرے ابو نے ایک مرغی دبا کی ربہ ابھی اشرب کبم من البن کل یومن میں دودھ کا ایک کپ پیتا ہوں ہر روز اشرب کبئی من البن کل یومن اندی ریال ان میرے پاس ایک ریال ہے اندی ریالانی میرے پاس دو ریال ہیں ارید ریالن مجھے ایک ریال چاہیے ارید ریال اشترعی تو ریال کا خریدا ہے اشترعی تو ہادنی بریا لئی یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں صرف ریال کو خط کشیدہ لفظ کو تسمیا بنانا ہے ناچہ یوں ہوگا اشترعی تو ہاد ذرا بریا لینی عارف الغت میں ایک زبان جانتا ہوں عارف الغنی پی بلا دینا لغت ہمارے ملک میں ایک زبان ہے میں نے ایک خط لکھا اپنے ابو کی طرف اپنے ابو کو کتب تو رسالی یک فی نیل آنا جن مجھے اس وقت ایک پاؤنڈ چاہیے ایک پاؤنڈ کافی رہے گا یک فی کافی رہے گا مجھے الآنا پاؤنڈ مجھے اس وقت ایک پاؤنڈ کافی رہے گا یک فی نیل آنا جن نمبر ساتال کل کلمات آنے والے الفاظ میں سے ہر لفظ کو جملے میں کیجئے یعنی استعمال کیجئے کتاب کتابان ہندی کتابانی کتابی اشترعی تو کتابی طالب طالبام طالبانی طالبانی میرے پاس دو طالب علم آئے نمبر آٹھ لی آنے والی مثالوں پہ غور کیجیے جو کہ احاد ولآرو کی ہیں احاد ولاقرو لیوانی میرے دو بھائی ہیں احاد قبیبن ان میں سے ایک ڈاکٹر ہے وقردسن اور دوسرا انجینئر ہے لہٰذل حافل بابانی اس بس کے دو دروازے ہیں احدخولی ان میں سے ایک داخلے کے لیے ہے والآخر الخروجی اور دوسرا نکلنے کے لیے ہے ان میں سے ایک داخل ہونے کے لیے ہے اور دوسرا نکلنے کے لیے ہے ہندی کلمانی میرے پاس دو قلم ہیں احدہ ان میں سے ایک نیلا ہے, وال آخر احمرو اور دوسرا سرخ ہے پڑھ چکے ہم کے ردم پر استعمال ہونے والا اسم غیر منصرف ہوتا ہے اسی لیے اس کے آخر میں سنگل حرکت آتی ہے ڈبل نہیں تنوین نہیں آ سکتی چنانچہ ازرا اور احمرن استعمال نہیں کریں گے ہندی معجمانی میرے پاس دو ڈکشنریاں ہیں احادہ انکلیز ان میں سے ایک انگلش ہے و آخر اور دوسری فرانسیسی ہے یعنی فرنچ زبان میں ہے لنا بیتانی ہمارے لیے یعنی ہمارے دو گھر ہیں احادیتی ان میں سے ایک شہر میں ہے وخر فلکریتی اور دوسرا گاؤں میں ہے اس طرح تو کمی صحیح میں نے دو کمیزیں خریدی احادی ان میں سے ایک میری ہے الآخر تغیر اور دوسری میرے چھوٹے بھائی کی ہے تمرین رقم تسعہ مشک نمبر نو تعمل ت آنے والی مثالوں پر گوھر کیجئے لی جو کہ کس کی ہیں احداؤما والاخرہ کی احداؤما والاخرہ کی آنے والی مثالوں پر گوھر کیجئے احداؤما والاخر مذکر کے لیے اور احداؤما والاخرہ استعمال ہوتا ہے موانت کے لیے لی اختانی میری دو بہنیں ہیں احداؤما مدرشتن ان, ان میں سے ایک تیچر ہے والفرا ممرزۃن اور دوسری نرس ہے ہندی سیارہ تانی میرے پاس دو گاڑیاں ہیں احداہما داہما ہمرا او و ان میں سے ایک سرخ ہے اور دوسری سفید ہے فیکر یتینا فیکر یتی مدرسہ تانی ہمارے گاؤں میں دو سکول ہیں ایک داہما متوسطۃ و الفرا ثانویتن ان میں سے ایک ان میں سے ایک متوسطن مڈل ہے وخرا ثانویت اور دوسرا سیکنڈری ہے کتبۃ الومر اسالی میں نے آج دو خط لکھے اشد ابھی ان میں سے ایک اپنے والد کو ولاقرال صدیقی اور دوسرا اپنے دوست کو جات مدرسہ طانی جدید اتانی, دو نئی استانیہ آئیں یا دو نئی فیمل ٹیچرز آئیں اشدہما لسیراتی آئی ہیں ترجمہ کر سکتے ہیں احداہما لیرت ان میں سے ایک سیرت کی ہے یعنی سیرت کا مضمون پڑھانے کے لیے ہے العفر تفصیری اور دوسری تفسیر کے لیے یعنی تفسیر کا مضمون پڑھانے کے لیے الم زکر تمرین رقم اشرا مشق نمبر دس تمل یا آنے والی مثالوں پہ غور کیجیے حاضل قلم و ذلاع نئینی مفید یہ دو رنگوں والا پین بہت مفید ہے ایہ قمیصن غسلتی یا امّی کون سی قمیض آپ نے دھوئی ہے اے میری امی غسلت الکمیص ذل جیبَین میں نے دو جیبوں والی قمیض دھوئی ہے المدیر فی تلک الغرفة ذات النافذتین المفتوحتین پرنسپل اس کمرے میں ہے اس دو کھلی ہوئی کھڑکیوں والے کمرے میں ہے لمن ہذه سیارۃ ذات البابین یہ دو دروازوں والی گاڑی کس کی ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں زو استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے اور ذات ذاتو یا ذاتی استعمال ہوتا ہے منس کے لیے المسجد ذو مسجد ظلم جمیل وہ دو میناروں والی مسجد بہت خوبصورت ہے انا لا زاکر رج اللہ فینا ذو و میں اس آدمی کو اشارہ کر کے میں اس آدمی کو پسند نہیں کرتا ہوں زو و جہینی تو بے شک وہ دو چہروں والا ہے الکلیمات نئے الفاظ رجول و جہینی دو چہروں والا آدمی اس سے کیا مراد ہے اللہ یا جو آئے ہر گروہ کے پاس وہ چیز لے کر جو اس کو راضی کر دے یعنی ہر گروہ کے پاس وہ بات لے کر آئے یعنی وہ بات اس کے سامنے کرے جو اس گروہ کو خوش کر دے مشتن کنگھی جمع اس کی امشاتن مخدتن تقیہ جمع اس کی مقاد بٹن جمع اس آئینہ جمع مرایا لسن چور جمع لصوصن جو نہیں پاؤنڈ جمع اس کی جو یعنی سٹرلنگ مفید جسے کہتے ہیں مفیدن مفید اسیره تو سیرت نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات التفسیر و تفسیر قران مجید کی تشریح ذبح یذبح ذبح کرنا شرح یشرح واضح کرنا ایکسپلین کرنا کاخر دعوانا للحمد لله رب العالمین